اور اسی ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں ڈر سننے والا بھیجا وہاں کے اسابدوں امیروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنی باپ دادا کو ایک دہ پر پایا اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے